عم اللہ و رحمت علوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام سوخار برادر سلام کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر دو دو اور دعوت شریف کا اندر اس وقت ہمارے سلسلہ دس اور تجویحات پر وظائف ہے اور خاطۂ ہمسا ان پانچ وقت کی نمازوں کے بعد جو ہے جو اورات وغیرہ مواخلات کے بعد جو تجبیحات سو سو دفعہ پڑھی جاتی ہیں ان تجبیحات میں ہیں ان تجزیہ میں سے تو ان تجزیہات میں سے آج کا در نمبر چھ ہے اور آج تجویح مغرب کے بارے میں آپ کو توجہات دیں گے تو مجموعی طور پر آج کے درس کا جو ہے درس کو دو سو دو ابلیغ چھ سے ظاہر کیا تو تجبیح مغرب تو مغرب کے اورات و نوافل سے بھراغت کے بعد جو ہے درج ذیل تسبیح کو سو دفعہ پڑھا کرو حضرت امیر کا بیس حمدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے مغرب کے جو ہے اورات وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد نوافلت سے سو دفعہ جو ہے آپ اس مبارک تسبیح کو پڑھا کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی, و علی اللہ تو یہ مبارک تصویر ہے اس تصویر کو فرماتے ہیں سو دفعہ مرا کرو اس تصویر میں تین جملے ہیں ایک لا الہ اللہ, اللہ ہے، دوسرا محمد الرسول اللّہ تیسرا علی ولی اللہ ہے. تو جانے کے رویہ میں آپ لوگوں کو بار بار کہتے آیا ہوں کہ چونکہ آپ نے جب کوئی تصویر پڑھنا ہے تو تصویر ہاں جی مخصوص تعداد میں پڑھنا ہے پڑھنا ہے تصویر پڑھنا ہے تو مستند ہستیوں سے تصویر لے کر پڑھو ہم مسئلہ نربا شرط اللہ رہنے والوں کے لیے حضرت امیر کمبیر صدمدانی یقیناً جو ہے انتہائی مستند ہستیاں ہیں اور آپ ہی نے جو ہے ہمارے لیے ورد وظائف کہ ہماری جو ہے پوری پوری جو ہے یہ باپ آپ نے مکمل طور پر ہمارے لیے پورا فرمایا ہے اور عورت ود وظائف نواخلا سب آپ نے اپنی کتاب معروف کتاب دعوت ہاں جی صفین اندر آپ نے یہ جی تمام بند وظائف ہمیں بیان کیا ہے ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی دو نمبری ہاں جہ جی لوگوں سے جھوٹے عوامل لوگوں سے ہاں جہاں جی کوئی تجویز لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے نظر میں تصیرات قلوب کرتے ہیں اور بندے کا اپنا غلام بنا کے رکھتے ہیں اللہ اور رسول کا غلام بنانے کے بجائے اپنا غلام بنا دیتے ہیں پھر آپ کے ایمان پر بھی ڈاکہ مرتے ہیں آپ کی مال و دولت پر بھی ڈاکہ مارتے ہیں لہذا جو ہے ہم مشرب ہمدانی ہمارا نعرہ ہے تو مشرب کا معنی پاک طیب پانی پینے کا جگہ ہے یہاں امیر کا بن ہمیں مادی کوئی پانی ظاہر پانی تو نہیں بلائے آپ نے جو ہے ہاں اللہ تعالیٰ کے ود و وزاہب ان ایمانیت پر مشتمل تجزیہات کا پانی جو ہے آپ نے ہمیں پلایا ہے لہٰذا تذویحات انہی کا ہی پڑھا جائے ہاں جی دو نمبری لوگوں سے نہ پڑھا جائے جس کے نتائج آج ہم دے رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہم سب دن کا بھی آنکھیں کھولا ہے ہاں جی جعلی لوگوں سے تصویر لے کر چاہل لوگوں سے تصویر لے کر عامل جھوٹے عامل لوگوں سے تصویر لے کر جو لوگ ہاں جی اب مختلف قسم کے دعوے دار بن چکے ہیں آج ان کی جماعت سے سوائے فتنہ فساد جھگڑا مار پیٹ کے سوا جو ہے گالم گلیش کے سوا کفر اعتداد کے فتوؤں کے سوا منہ گندہ کرنے کے سوا الزام بہتان تراشی کے سوا ان سے کوئی خیر نظر نہیں آ رہا قوم کے اندر خدنا اختلاف تشدد اور غروب بندی کو ہوا دینے کے علاوہ ان سے کوئی خیر نظر نہیں آ رہا اگر ہم نرواشی چاہتے ہیں کہ ہم متحد ہو جائیں تو سب امیر کبیر علیہ رحمٰ ہی کے دیوے اورات وظاہب تصبیات ہی پڑھیں تاکہ ہم سب کے دل ایک جیسا ہو جائیں اور سب کے دل میں نورانیت آ جائے اور اللہ رسول کی سچی محبت آ جائیں بزرگان دین کی سچی محبت معادت آ جائے جو کہ این عبادت ہے تو اس مبارک تصویر کے مختصر توضیعات اور ثوابوں کو بیان کروں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ علی علی اللہ تو لا اللہ اس لا کو لا نفی جھنج بولتے ہیں الہ کے معنی معبود تو لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں ہے اس کا عناد کے اندر کوئی بھی شی ہے ہاں جی عبادت کے لائق نہیں ہیں اگر کوئی ذات عبادت کے لائق ہے جس کی, جو اس چیز کے حقدار ہیں مستحق ہے اس کی عبادت کی جائے جو, جو ہاں جی وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرامی ہے تو لا اللہ کے ذریعے سے یہ بات جو ہے یہ کو ہم اپنے اندر مضبوط کرتے ہیں اس تذبیر کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بہت سے امبیا علیہ السلام کے ذریعے سے بھی اللہ نے خود بھی ہمیں پڑھنے کا اس پر ایمان رکھنے کا اللہ نہظم قرآن ہمیں کہے جو فرمائے فعالم ان اللہ الہ اللہ اللہ بندے مومن جان لو صرف پڑھنا نہیں ہے جان لو ہمیں علمی دلائل سے بھی اس بات پر یقین کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبول نہیں ہے عبادت کے لائق صرف اور صرف وہی اللہ کے کاغذات ہے چونکہ جو ہے دوسرے بہت سارے کسی نے حضرت ہے عیسا کو اللہ کے بعد اس کی عبادت کرنے لگا عیسائیوں نے یہ نے حضرت و کو اللہ کے بیٹا مان کر ان کی عبادت کرنے لگا ہاں جھے اور کسی نے جو ہے بتوں کی کسی نے ستارہ گوں کے سرحد شام کی کسی نے حتیٰ پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے لوہے کے بنے ہوئے جو ہے مجسموں کی عبادت کرنے لگا حتیٰ خوش لوگ ہاں جھے اور شام بچوں تک کی جو ہے گائے بیل تک کی عبادت کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان تمام معبود ہائے جعلی کہ کو سختی سے نہ بھی فرمایا کہا لا الہ کوئی معبود نہیں اس کائنات اعنات کیا جائے کوئی بھی شی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں جس کی عبادت کی جائے اس چیز کے لائق نہیں ہے کیونکہ عبادت تو اس کریں گے جو ہر صنع کے کمالات سے بھرپور ہو اس اسی کمالات اپنی ذاتی ہو ہاں خود جو ہے اپنے پیر پر کھڑا ہو اس کی تمام کمالات ذاتی ہیں اس کو کسی نے خلق نہیں کیا ہو ہاں جی اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو کہ مجھے کائنات میں ایک شے دکھاؤ جو اللہ کا محتاج نہ ہو ایک شے دکھاؤ جو اپنے وجود میں مستقل ہو ایک شے دکھاؤ اپنے اندر موجود صفات میں مستقل ہو کوئی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ ذات کے جو کہ وحدہ و لا لا اللہ شریک بادشاہ لہٰذا اللہ الہ اللہ کے ذریعے سے اپنے اندر جو ہے اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی اور اطاعت کے قابل نہیں ہے کوئی اور بندگی کے لائق نہیں ہے، کوئی اور فرشتش کے لائق نہیں ہیں ہاں پر لہذا عبادت صرف اللہ کے کی جائے فرشتش صرف اللہ کی کی جائے, جائے، اعتعت و بندگی صرف اللہ کی کی جائے نظام اور حکم تعلیمات ہاں جی اللہ تعالیٰ ہی کے مانے جائے کسی اور کے نہ مانے جائے ہاں اللہ کے حکم سے جس کے بھی مانے وہ کوئی مزہ نہیں لیکن بیس کسی کا بھی آپ غلام نہ بنے سوائے، اللہ تعالیٰ خود کے اس کا بندہ بنے اسی حقیقت کو عمر اندر مضبوط کرنے کے لئے ہاں اسی حقیقت پر ایمان کو مستحکم کرنے کے لئے یہ تصویر مبارک حمیر کا بینامی دیا کہ لا الہ اللہ اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبور نہیں محمد رسول اللہ ہاں جی آپ لوگوں کو کہ بتائیے محمد کا لوج جو ہے یہ یحمد سے ہے اس میں مفول کشے گائے تو محمد کا معنی یہ کیا علماء نے ہم کسی کی تعریف کرنے کے معنی میں یہ ہم محمد کے معنیٰ لکھا جی کا سوراخ سال ومعمودہ محمد یعنی کہ وہ عظیم حستی جس کے نیک صفات اور خسرتیں بہت زیادہ ہو ہاں اس سے پیمبر قرآن فرمین میرا حبیب آپ تو ہیں اخلاق کے عظیم مراتب پر فایس قلم نے اسی معنی کی توجہ فرمایا ہاں جی تو محمد تو عظیم ساز اس عظیم ذات کو محمد کہا جاتا ہے جس کی ہاں جی جس کے اندر بہت زیادہ اچھے صفات اور خصلتیں پائی جاتی ہوں اس لیے فارسی شاعر نے بھی کہا ہاں جی دم اے حسن یوسف صف دم اے ساحیہ دے بے زا آنچ خوبان ہم دارن تو تنہا داری ہاں جی حسن یوسف دم ایسا یوسف کو حسن ایسا کے جو ہیں مردوں کو زندہ کرنے کی جو روحانی قوت ہے دم ایسا صاحب مصع کا جد بیضا یہ سب جو مختلف انبیاء رکھتے تھے وہ آپ میں اکیلا ہیں وہ تمام حضرتیں جو تمام انبیاء میں متفالق تھے آپ کے اندر وہ سب جاگی اچھا ہے اس لیے آپ تمام خوبیوں کا مالک ہیں رسول اللہ جو ہے رسول الفاول ان کے بدن کے معنیٰ معنی بیجا ہوا پیغام رسان اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والا اللہ کی طرف سے بشر کے ہدایت کے لیے بے جا ہوا تھی اچھا تو محمد اور رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام اچھے اچھے خصلتوں کا مالک ہے متصف ہے وہ اللہ کی طرف سے بے ہوا رسول ہے ہاں جی اللہ کے کی, کی طرف سے بے نہیں ہے محمد رسول اللہ جو کچھ ہمیں تعلیمات دیتے ہیں قرآن کی شکل میں ہمیں تعلیمات دے دیا ہاں جی حدیث کے سر میں دے دیا سب اللہ کی طرف سے وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتا جنہیں جو قرآن نے فرمایا جو غنی اللہ وا اللہ واہ محمد اخلابس بھی نہیں بولتا جو کچھ فرماتا اللہ کے حکم سے فرماتا تو علی العین اللہ علین اضمادِ الوس فعال ان جانے فائل کے معنی میں ہے یہ مشترکبہ محفول میں اس کے معنی کیا ہے علین بہت بلند مرتبہ والے حضط عالین یعنی بہت بلند مرتبہ والے حضطے ولی کے کئی معنی سرپرست کے معنی میں ہے دوست کے معنی میں چاہنے والا مدد کرنے والا نزدیک ترین فرد کسی کا تو یہاں پر جو ہے علین ولی اللہ یعنی یہاں پر مراد جو ہے الود کسی یہ معنی میں سے سب معنی مراد لے سکتے یعنی ولی اللہ اللہ کا نزدیک ترین بندہ یعنی دوست کے معنیٰ میں اللہ کو مدد کرنے والا یعنی مراد اللہ کے دین کو مدد کرنے والا ناصر کے معنیٰ میں یہ بھی صحیح اللہ کے دین کی ہم نے مدد کی اللہ کے رسول کی مدد کرنے والا اس معنی میں بھی لے سکتے ہیں لیکن وہاں دین اور رسول کے لفظ مقدار رکھیں تو لیکن جو ہے اور اللہ کے نسل اللہ کے دوست کے معنیٰ محیب کے معنیٰ سب سے لیکن جو ہے ولی و منی سرپرست کے معنیٰ یہاں صحیح نہیں یعنی اللہ ولی اللہ علیہ نوض کے سرپرست سے یہ معنیٰ یہاں غلط ہے کیونکہ جو ہے اللہ کا کوئی ولی نہیں اللہ کا کوئی سرپرست نہیں ہے کیونکہ اللہ بے نیاز بادشاہ ہے لہذا وہ کسی سرپرست سے کبھی محتاج نہیں بلکہ وہ خود تمام مؤمنین کا تمام موجودات کا تمام انسان جنات سرستوں کا سرپرست ہے لیکن اللہ کسی سرپرستی کا محتاج نہیں تو علی اللہ یعنی علی علیہ السلام اللہ کا نزدیک ترین بندہ ہے عليں ولی اللہ یعنی علیہ السلام اللہ کے كے اور اللہ کے نبی کے مدد کرنے والا ہے علی ولی اللہ یعنی علی اللہ تعالى کے کے محب ہیں اللہ کو چاہنے والا بھی ہیں اور اللہ اور محبوب كے معنى علی ولی اللہ على وليل حيشيتى جس سے اللہ محبت کرتے ہیں جنچى وہ واقع میں جو عاديس ہے وہاں پہ ہم بنے ہاں جی خیبر کے قلب حد کرتے ہیں آپ نے جو حدیث فرما سے یہی فرمایا کل میں ایک ایسے ہستی کے ہاتھوں میں علم دے دوں گا کہ یوہی اللہ رسول ہوں یہ حستی اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے پھر تو اس کو بولتے ہیں یہ محف ہو گیا محبت کرنے والا اور اللہ و رسول و اللہ رسول اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں تو علی محبوب خدا بن گیا اور محبوب رسول بن گیا لہذا علی نولیم اللہ یعنی علی ال محب خدا کے معنی بھی صحیح علی محبوب خدا کا معنیٰ صحیح یہ سب معنی صحیح ولی کا لیکن سرپرست کا معنی یہاں صحیح نہیں کیونکہ اللہ تعالی ہر سر سرپرست سے بے نیات ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا تجمہ پورے بات دوبارہ دوباری ہے وہ اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی چیز عبادت کے لائق نہیں لا الہ الا اللہ محمد اللہ کا بے جاو رسول محمد رسول اللہ فرسادہ رسول علی نولی اللہ علی اللہ, اللہ سے محبت کرنے والا ہاں جی علی اللہ کا دوش ہے اور اللہ و رسول علی سے محبت کرتے ہیں ہاں جی علی علیہ السلام کا کہ جو ہے دین کا مددگار ہے اللہ, اللہ کے دین کا مددگار اللہ کے رسول کا مددگار ہے علی اللہ کے یہ سارے معنی کر سکتے ہیں اب آزان کریں اس مبارک تصدیق کے بعد نقصت تو یہ جی ہے کہ اس مبارک تصدیق کے ورد کرتے رہنے سے آپ پڑھتے رہنے سے روزانہ سوچ و مرتبہ کیا ہوگا آپ کے ایمان میں تازگی آئے گا اور روز بروز ایمان پوختہ ہوتا جائے گا اللہ تعالیٰ پر جو کہ اصل سرمایہ اور اللہ کے رسول پر بھی اللہ وسلم کی ولاعت پر بھی اس کا اور اس قدی کی جو ہے برکت سے آپ میں عقیدے توحید ربانی اللہ ایک ہونا اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ عقیدہ ہاں جی اور رسول کی رسالت پر اللہ علیہ محمد مسلم اللہ کا رسول ہے اس بات پر یقین آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا اور مولا علیہ السلام کے ولایت پر بھی مضبوط عقیدہ پیدا کرے گا کیونکہ عمبر کے بعد علی ہی اللہ کا جو ہے علی ہی امت کے سر ہیں ہاں ہیں علی کا جو مقام و منزلہ تس دن کے اندر اس پر آپ کا ایمان جو ہے مضبوط ہو جائے گا مضبوط عقیدہ پیدا کرے اور یہ تینوں عقائد جو ہے عقائد کے باب میں نہایت اہم ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ کے ورج سے پڑھنے سے کیا ہو جائے گا آپ شرک سے نکال آئے گا جو کہ ناقابل بخشس گناہ نے شرک رز المنعظم کہا لا الا اللہ سچائی کے ساتھ پڑھنے سے شرک سے نکل آئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورد سے آپ کھرص سے نجات پائے کیونکہ جو محمد صلی اللہ کو نہیں مانتے اس کو مشرق نہیں بولتے اس کے کافر بولتے ہیں تب تباب اللہ پر لیا لا صلی اللہ پڑھ لیا اللہ علیہ آپ شرک سے کبھر سے نکال آیا آپ ایمان میں داخل ہو گئے مومن ہوا اور علی, علی اللہ کے وجفے سے جو منافقت اور نفاق سے نجات مل جائے گا اور سچا مومن بن جائے گا کیونکہ ستیہبر نے فرمایا کہ بھائی جو علی سے مجھے مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کرتا منافق کو پوری دنیا بھی دے دیں تو بھی علی سے محبت نہیں کرتا لہذا ان عظیم فوائد کے حصول کے لیے بندے مومن کو چاہے کہ ہمیشہ اس وظیفہ کا ویت کرتے رہیں ہاں جی باقی اس تصویر کا جو ثواب ہے یہ ثواب جو ہے ایک ثواب یہ لکھا ہے اس میں علامہ بشیر کے ترجمے اور باخواشے کے ترجمے میں جا بجا ہوا ہے ہاں جی باخوشہ نے اس ثواب کو معرف کی ترجیح لکھا ہے اللہ نے اس ضوابط کو عیشا کے تجویز نے لکھا ہے اور ایشا کی تجوی اور معرب کی تجویز کے تو ان دونوں میں جاو جام میں جانتا تک سوچتا ہوں بغاشے نے جو ععرب کی تجویز کے لیے جو ثواب لکھا ہے وہ ایشا کی تجویز کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتے ہیں اور جو تجوی ایشا کی تجویح کی جگہ ثواب کے طور پر لکھا ہے وہ معرب کے لیے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں کیونکہ میں نے پہلے فارسی ترجموں میں جو میں نے پڑھا تھا مجھے یہی یاد ہے جو علامہ کی ترجمے میں ہیں تو اس ترجمے میں جو ثواب لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے معارف کی اس تصویر کے لیے جو تین ثواب لکھا ہے نمبر ایک جو ہے کسی بھی اگر آپ یہ تصویر پڑھتے رہیں تو کسی بھی گناہ سے اس کی دولت ایمان زوال پذیر نہیں ہوگا جو بندہ اس کا ہمیشہ پڑھتے رہیں گے نا تو آپ کی جو ایمان کے راستے سے حد سے آپ کبھی بھی منحرف نہیں ہوگا ہمیشہ آپ ایمان آپ مومن رہیں گے اور ایمان پر ہی اس دنیا سے چل بسیں گے بہت بڑی سرمایہ ہے دوسرا اللہ پاک اس آدمی سے راضی ہوگا ہاں سب سے بڑی بات ہے اللہ تعالی جن سے اللہ راضی ہوگا ان کے لیے جنت ڈن ہے جانم سے نجات ڈن ہے تیسرا جو ہے قبر کے عذاب میں یہ آدمی مبتلا نہیں ہوگا جو بندش مبارک تصویر کو پڑھتے رہیں گے وہ قبر کے عذاب میں مبلا نہیں ہوگا ہاں جی یہ تین تصویر جو ہے مغرب کے جو ہے تصویر کے ثواب ہیں باقی جو آخشی با نے جو تجویز کے ثواب بتائے وہ میرے میں عیشا کے تجویز کے ثواب کے طور پر زیادہ مناسب وہ انشاءاللہ شاء اللہ ادھر بتا دوں گا اللہ سب کو سلمان ہے کہ اللہ ہم سب کو اس عظیم تجویز کو پڑھتے رہنے کی توفیع